أعوذ بالله من الشيطان طجيم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون شناشك هذا آج تمہارا کوئی بھی آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے کسی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اور ہم ان ظالموں مطلب مشرقوں سے کہیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے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 وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفرون الحق لم ما جاءهم ان هذا الا سحر اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا آدمی ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہاری جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو ہے اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تو کھلا جادو ہی ہے وما اور ہم نے ان مشرقین عرب کو مشرکین عرب کو کوئی کتابیں نہیں دی تھی کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا وکذب الذين من قبلهم وما بلغوا مشرا ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان لكيد اور ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جب کہ یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان کو دیا تھا پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عبرتناک عذاب قل ان کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ پھر تم غور و فکر کرو تمہارے ساتھی مطلب نبی میں کوئی دیوانگی کی بات نہیں وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دنیا میں تم یہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچائیں گے تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوائیں گے جیسے آج بھی پیر پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے لیکن آج دیکھ لو کہ یہ لوگ کسی بات پر قادر نہیں پھر ظالموں سے مراد غیر اللہ کے پجاری ہیں کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرقین سب سے بڑے ظالم پھر شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے باپ دادا کا دین ان کے نزدیک صحیح تھا اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم یہ بیان کیا کہ یہ تمہیں ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے پھر اس دوسرے حاض سے مراد قرآن کریم ہے اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا پھر قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور یہاں کھلا جادو پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کے موجزانہ نظم و اسلوب اور اعجاز اور اعجاز و بلاغت سے بحوال فتح القدیر پھر اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ آسمانی نازل ہو لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انکار کر دیا پھر یہ کفار مکہ کو تنبیح کی جا رہی ہے کہ تم نے تکزیم و انکار کا جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نہایت خطرناک ہے تم تم سے پچھلی امتیں بھی اس راستے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں حالانکہ یہ امتیں مال و دولت قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں تو تم ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں اسی مضمون کو سور احقاف آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا گیا ہے پھر یعنی میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈراتا اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوانگی ہے تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے پھر یعنی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ تم اس عذاب شدید سے بچ جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑے گا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفحہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا یا صاحبہ یہ الفاظ خطرے کی گھنٹی سمجھی یا سمجھے جاتے تھے جسے سن کر قریش جمع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں یہ سن کر ابو لہب نے کہا تب الہذا جمعتنا تیرے لیے ہلاکت ہو کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے سر اب لہبن نازل فرمائی بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ایک پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ما سالتکم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد آپ <تصفيق> کہہ دیجئے میں نے تم سے جو کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر شے پر شاہد ہے۔ البحق الغیوب کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبر پر حق بات ڈالتا ہے وہ چھپی باتیں خوب جانتا ہے قل جاء الحق وما الباطل وما آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا قل ان کہہ دیجیے اگر میں بہنکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہنکنے کا وبال مجھی پر ہوگا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وہی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے بے شک وہ خوب سننے والا نہایت قریب ہے <تصفيق> وَلَو ترى اذ فزعوا فلا من مكان قریب اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر بچ نہ سکیں گے اور وہ قریب ہی کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم اب اس پر ایمان لائے ہیں اور ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے ایمان کا حصول کہاں ممکن ہوگا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے دنیا میں اس کا انکار کیا تھا اور وہ دور کی جگہ سے بن دیکھے ہی اٹھکل کے تیر پھینکتے رہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ اور ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جنہیں وہ چاہتے ہیں عارض حائل کر دی جائے گی جیسے اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا بلا شبہ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو تردد میں ڈالنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و مطا سے بے رغبتی کا مزید اظہار فرما دیا تاکہ ان کے دلوں میں اگر یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ اس دعوی نبوت سے اس کا مقصد کہیں دنیا کا مانا تو نہیں تو وہ دور ہو جائے پھر یکفو کے معنی تیر اندازی اور خشت باری کے بھی ہیں اور کلام کرنے کے بھی یہاں اس کے دوسرے معنی ہی ہیں یعنی وہ حق کے ساتھ گفتگو فرماتا اپنے رسولوں پر وہی نازل فرماتا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتا ہے جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا سورہ مومن آیت نمبر پندرہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فرشتے کے ذریعے سے اپنی وہی سے نوازتا ہے پھر حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے جس سے باطل مزمحل اور ختم ہو گیا ہے اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا جس طرح فرمایا سورہ امبیا آیت نمبر اٹھارہ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کو توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے چاروں طرف بت نصب تھے آپ کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت الجل پڑھتے جاتے تھے بہوالۂ صحیح البخاری حدیث نمبر 4287 پھر یعنی بھلائی سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو وہی اور حق مبین نازل فرمایا ہے اس میں رشد و ہدایت ہے صحیح رستہ لوگوں کو اسی سے ملتا ہے پس جو گمراہ ہوتا ہے تو اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے اس لئے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کہتے اقول فیہا برأی فاین یکن صوابا فمن الله ان یکن خطأا فمنی ومن الشیطان واللہ ورسولہ بریان منہو بحوالے تفسیر ابن کثیر مطلب میں اس میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں اگر یہ درست ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں پھر جس طرح کے حدیث میں ہے ان کملت اسماً ان میں جڑوں سمیع قریب مجیب بہوار صحیح البخاری حدیث نمبر 6384 ہزار تین احمد چوتھی صفحہ نمبر 403 مطلب تم بحری اور غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا قریب اور قبول کرنے والا ہے پھر فلا فوتا کہیں بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے یہ میدان محشر کا بیان ہے پھر تناؤش کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آخرت ایمان کے لیے دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے جس طرح دور سے کسی چیز کو پکڑنا ممکن نہیں آخرت میں ایمان لانے کی گنجائش نہیں پھر یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں یا, یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو گھڑا ہوا جھوٹ اور پہنوں کی کہانیاں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے کااہن ہے شاعر ہے یا مجنون ہے جب کہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی پھر یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے عذاب سے ان کی نجات ہو جائے لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا یعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا پھر یعنی پچھلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ عذاب کے معائنے کے بعد ایمان لائے پھر اس لیے اب معائنے عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہو سکتا ہے حضرت قطعہ فرماتے ہیں حضرت قطادہ فرماتے ہیں ریب و شک سے بچو جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین پر بھی اٹھے گا بحال تفسیر ابن کثیر سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ سبا اور آغاز ہوتا ہے سورہ فاتر کا تو سورہ فاتر ایک مکی صورت ہے جس کے آیات ہیں پینتالیس اور رکو ہیں پانچ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم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 اللہ علی كل قدیر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو کاسد بنانے والا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پڑوں والے ہیں وہ اللہ جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے مطلب کھولنے والا نہیں اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے يَا الناس هل من خالق من لا الا yes. اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف فاطر کی معنی ہے مختریون پہلے پہل ایجاد کرنے والا یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان و زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے پھر مراد جبریل مکائل اسرافیل وغیرہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف محمد پر مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے ان میں ان میں سے کسی کے دو کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں پھر یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اس کے چھ سو پر ہیں بولے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھپن بعض نے اس کو عام رکھا ہے جس میں آنکھ چہرہ ناک اور منہ ہر چیز کا حسن داخل ہے پھر انہی نعمتوں میں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے یعنی ہر چیز کا دینے والا بھی وہی ہے اور واپس لینے یا روک لینے والا بھی وہی اس کے سوا نہ کوئی معتی اور منعم ہے اور نہ مانع وقابض جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 593 اے اللہ جو تو دے اسے روکنے والا اور جو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں پھر یعنی اس بیان و وضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو فکون اگر افکن سے ہو حمزہ پر زبر تو معنی ہوں گے پھرنا تم کہاں پھرے جاتے ہو اور اگر اف کن سے ہو حمزہ کے نیچے زیر تو معنی ہے جھوٹ جو سچ پ... سے پھرنے کا نام ہے مطلب ہے کہ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا جب کہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے بہوالے فتح القدیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإن فقد كذبت عسول من قبلك وإن الأمور اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ایوہ الناس ان حکومن غرور اے لوگ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے چنانچہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں بڑا دھوکے بعض شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے دشمن ہی جانو بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے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 کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل برا عمل پر کشش کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پر کشش بنا دیا گیا سو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے چنانچہ بے شک جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے لہذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ ہی وہی ذات ہے یا اللہ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ بادل اٹھاتی ہے تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ مطلب بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کو جھٹلا کر یہ کہاں جائیں گے بلاخر تمام معاملات کا فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا اس لیے یہ بھی اگر زبان باز نہ آئے اس لیے بھی اگر بعض نہ آئے اس لیے یہ بھی اگر بعض نہ آئے تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک و بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جائے گی پھر یعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو پھر یعنی اس کے داؤ اور فریب سے بچ کر رہو اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کا مقصد ہی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم کرنا ہے یہی الفاظ سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں بھی گزر چکے ہیں پھر یعنی اس سے سخت عداوت رکھو اس کے دجل و فریب اور ہتھ کنڈوں سے بچو جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے دوسرے مقام پر اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا سورہ کہف آیت نمبر 50 کیا تم اس شیطان اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ عملِ صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے تاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان ہی پر ہے جس کے ساتھ عمل ہوگا پھر جس طرح کفار و فجار جس طرح کفار و فجار ہیں وہ کفر و شرک اور فس کو فجور کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں کیا پس ایسا شخص جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی ہیلا ہے یا یہ اس شخص کے برابر ہے جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے جواب نفی میں ہی ہے جواب نفی میں ہی ہے نہیں یقینا نہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی روح سے اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل و کرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور علم تام پر مبنی ہے اس لیے کسی کی گمراہی پر اتنا افسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں پھر یعنی اس سے ان کا کوئی قول یا فعل مخفی نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خبیر اور ایک حکیم کی طرح کا ہے عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل ٹپ استعمال کرتے ہیں کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی دشنام پر ہی خلاطوں سے نواز دیتے ہیں پھر یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک مطلب مردہ زمین کو ہم شاداب مطلب زندہ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے قیامت والے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کر دیں گے حدیث میں آتا ہے کل یبنقہ و من ہو یورقبو بہارِ صحیح ہُ الباری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چودہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچپن مطلب انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے صرف دم کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے رہتا ہے اسی سے اس کو پیدا کیا گیا اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگی